الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وولو العلم قائما بالقسق لذی ذالحکی یہ عنایاتِ کریمہ کا رو سخن نصارہ کی طرف ہے نصارہ کو جواب دیا جا رہا ہے مسئلہ توحید سمجھاتے ہوئے کیونکہ انہوں نے حضرت سیلون عیص ال نبینہ و علصۃ السلام کے لیے عقید الوحیت گھڑا کہ آپ الا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا الا ہونے کا اس کے لیے الوحیت کا اشتک ثابت کرنا یہ کفر ہے اور شرک ہے جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے یہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ الوہیت ثابت کرتا ہے وہ بندہ خود کافر ہے اور مشرک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیتے وہ ارشا فرمائے شاہد اللہ الَََ اللہ میں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے ول ملائکہ تو اور ملائکہ بھی گناہی دیتے ہیں وام اور اہل علم جو ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے قائم بالقسط اللہ تعالی کی جو گواہی ہے وہ انصاف کو قائم کرتے ہوئے ہے این عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق رب تبارک تعالی گواہی دے رہا ہے این عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق رب کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں رب ایک ہے اور این عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ رب ایک ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ مختلف انواع پر مشتمل ہے مختلف قسم کے دلائل پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے الہ ہونے پر یعنی کہ ان دلائل میں سے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں افاقی کی دلائل دیکھی افاقی کی دلائل دنیا کے اندر زمین میں آسمان میں جو کچھ بھی سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کا سارا دو چیزوں پر دال ہے یہ ساری کی ساری چیزیں رب تبارک بالیٰ کے متعلق دو عقیدے واضح کرتی ہیں باقی بھی واضح کرتی ہیں لیکن چونکہ جس موضوع سے ہم اس وقت کلام کر رہے ہیں وہ ایک تو وجود باری تعالیٰ پر اور دوسرا توحید باری تعالی پر اس بات پر دلالت کے رب ہے اور اس بات پر دلالت کے ایک ہے سمجھا گیا نا مثلاً یہ دو چیزیں یہ افاقی دلائل آپ دنیا جہان کی کسی بھی شے کو اٹھا کر دیکھ لیں اکیلے صورت چاند افتاروں کو دیکھ لیں آپ جی کیسے رب تبارک وطالعہ نے بنایا ان کا وجود رب تبارک وطالعہ کے وجود پر ڈالے اور ان کا ایک نظام کے تحت روزانہ گردش کرنا روزانہ ان کا اپنے کام میں لگے رہنا اور ایک چیز کا دوسری طرف نہ جانا آپ باقی ساری چیزیں چھوڑے ہیں عموماً آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا گھر میں جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ عموماً دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے دوائیاں اس کی پڑی ہوتی ہیں اسی کمرے میں اور بندے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں خواتین صفائی کرنے لگیں دوائی شیشی ادھر کی ادھر رکھ دی تو اسی بات پہ لڑائی شروع جب وہ حاجی صاحب گھر میں انٹری مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ رکھی تھی انہوں نے کہا یہاں پہ رکھی تھی صفائی کی ادھر ادھر انہیں نہیں جہاں رکھی تھی وہیں ہونی چاہیے تھی بتائیں ایک شیشی پہ لڑائی ہو جاتی ہے لیکن بتائیں یار اس سے ثابت ہوا وہاں کو اس کے علاوہ کوئی ہے جو چیزیں دائیں بائیں کرتا ہے تو رب تبارک بال کی جو ذات ہے اگر ان چیز اتنے ہزاروں سالوں سے ایک ہی نظام اسی طریقے پر بغیر کسی تبدیلی کے چل رہا ہے تو کیا خیال ہے ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ ایک ہے اللہ اکبر تو یہ افاقی دلائل جو ہیں آپ ایک ایک چیز میں غور کرتے جائیں ہر ہر چیز جو ہے وہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یعنی وجود بار تعالیٰ پر اور توحید بار تعالیٰ پر دال ہیں ہر ایک چیز دلالت کرنے والی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی جگہ جگہ شاید شاید انہوں نے اونٹ نہیں دیکھا کہ اونٹ کو رب نے کیسے پیدا کیا ہے اونٹنی کا اونٹ بھی دودھ بھی پیتے پھرتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں اس پہ سواروں کے سفر بھی کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اونٹ کی تخلیق جو ہے رب تبارک و تعالی کے وجود پر اور اس کی تو ہج پر دلالت کرنے والی ہے جی ایک اونٹ یار بتائیں اونٹ جو ہے اور ہمارے بزرگوں نے سمجھا افاقی دلائل دیکھیں حضرت امام شاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو یہ جو کیڑا ہے نا چتوت کو کھاتا ہے وہ کیڑا ریشم کا ماتے میں تو اسی کو دیکھ کے رب کو ایک مان گیا ربت بارک بالا کا ہونا بھی اسی سے سمجھا اور اس کا اس کی توحید بھی اسی سے سمجھی بتائیں کتنی بڑی بات ہے اگر یہ نہ سمجھ آئے تو نہ سمجھ آئے ہمارے بزرگوں نے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب تارہ کو کیسے پہچانا میں بھینس سے پہچانا ہے بھینس سے پہچانا ہے یہاں بھی بندہ خون اور دودھ اکٹھا ملا دے اسے پھر جناب یہی کیا ہے اس کا گھاس جو ہے اسی سے بندہ کہ یار اس سے نہ آپ خون کر دیں دودھ نکال دیں کبھی نکلے گا وہی گھاس بھینس کھا لے خون بھی نکل رہا ہے ہر چیز فرما دی ہے کیا نظام رکھا ہے رب بارک و تعالیٰ نے تو اس طرح کر کے افاقی دائل جو ہے ایک ایک چیز رب بارک و کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے تو یہ رب تبارک و کی دوا ہی ہے سورج نکلے گا بھی یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر بھی اور اس کے ایک ہونے پر بھی گواہ ہے یہی گواہی ہے چاند تارے ایک ایک چیز کوئی چیز دنیا نات کی ایسی نہیں ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کے توحید پر دلال کرنے والی ہے اللہ اکبر اور دوسرے دلائل جو ہیں وہ انفسی دلائل ہیں کون سے ہیں انفسی وفی انفسکم افلا تم تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے وفی تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے بندہ باقی ساری چیزیں چھوڑے صرف دل کو پکڑ لے دل کو دیکھے ایک ہی دل, دل ہے اسی کے اندر رب ربت مارکوتا نے پوری کائنات رکھی ہوئی ہے پوری کائنات اسی ایک دل کے اندر محبت بھی ہے اسی کے اندر نفرت بھی ہے وہ ایک برتن ہوگا اس میں ایک ہی شے ہوگی نا رب بارک وطار نے دل کے اندر محبت بھی رکھی ہے نفرت بھی رکھی ہے جی بھی بھی ہے ہے دشمنی بھی رکھی ہر ہر چیز اسی دل کے اندر رب اپنا ربت نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اس دل کے اندر نے رکھی ایک ایک چیز بندے کے دل کے اندر پڑی طرح آج لوگ جو ہے نا اس دل کے عجائبات جیسے جیسے کھل رہے ہیں لوگ سائنسدانوں پہ ایمان لا رہے ہیں جس نے رکھا ہے اس پہ ایمان لاؤ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے, جو ہے وہ ایک چیز کو بناتا ہے کیا کرتا ہے بناتا ہے ایجاد کرتا ہے کسی شہر کو, کو اب کمال اس کا زیادہ, آب زیادہ, آب زیادہ آب ہے یا جو بندہ آپ کو بتایا فلاں چیز ہے اس کا کمال ہے بنانے والے کا کمال ہے نا تو خلا کے کائنات نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں آج کہتے ہیں جی وہ دل کے بال بند ہو جائیں تو اس کی پڈلی میں ایک چیز ایسی ہے واہ واہ ڈاکٹروں نے ایجاد کی ڈاکٹر نے ایجاد نہیں کی یہ تو پیدا میرے رب نے کی ہے اسی رب تبارک نے پھر تمہیں دماغ دیا ہے اسی ربت بارک و تمہاری رہنمائی کی ہے اس میں تمہارے چوڑ ہونے والی کون سی بات ہے یہ خدمت تھی جو رب تبارک نے تم سے لے لی ہے نہیں سمجھ پڑا مسئلہ تو بھئی یہ ساری چیزیں رکھنے والا تو رب تبارک و تال پیدا فرمانے والا وہی ہے یا تم وہ جناب وہاں سے تار نکال کے دل میں ڈالو اس کی جگہ پور ٹانگے ڈال دو اگر رب ہی نہیں چلنے دے تو پھر کہاں جائیے تمہاری میڈیکل پھر ساری تو بھائی یہ ذہن میں رہے رب تبارک ہوا نے سارا کو دیکھا یہ فلانی دوائی جو ہے وا وا وا وا وا نا واہ واہ حضرت نبین وات والسلام کے زمانہ اقدس میں آپ جب چلا کرتے تھے نا زمین پر تو زمین سے یہ پودے بولا کرتے تھے کہ میرے اندر اللہ تبارک اتارنی یہ شفا رکھی ہے فلاں فلاں موسم کی شفا میرے اندر ربت بارک اتارنی یہ, یہ دلاؤ دلاؤ دلاؤ دلاؤ تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے یہ تو رب رفت بارک نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے اپنی ذات مؤثر رکھی کہ رب اعلیٰ کی ذات ہے پھر ان کے اندر رب ربت بارک نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ تاثیر رکھی ہے تو پھر ان کا کیا کمال ہوا یار کمال تو میری رب تمارے بتایا کیا ہونا یہ چاہیے ان جیسے جیسے تھا انہیں عجائبات خدا بندی سمجھ آ رہی تھی جات میں پڑتا نقد یہ رب کو چھوڑ کر کے سائنسدانوں کو کلمہ پڑھنے لگا یہ ایک عجیب نظام بنا ہے یا نہیں ایسا کیا کہیں ایسا ہوا ہے ایک بندے نے چیز ایجاد کی ہو دوسرے نے آپ کو بتائی ہو یہ فلاں چیز ہے اب بتائیں جس نے ایجاد کی اور اسے چھوڑ کے اس کا انکار ہی کر دے بندہ اور اس کو ماننے لگ دے جس نے آپ کو بتایا وہ یہ فلاں چیز ہے اللہ کے کائنات نے ترکبا وزینہ یہ خچر گھوڑے گدھے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں لے تو تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو وزینہ اور تمہاری زینت کے بھی کام آتی ہیں آگے فرمایا اللہ واللہ واللہ تبارک وطل مزید بھی چیزیں پیدا فرمائے گا جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بتائیں بھائی اشارہ تو دے دیا رفتالا نے اب یہ جہاز کو بندہ کہیں انگریز نے بنایا ہے تو میں کہوں گا لوہا میرے رب کا ہے وہ چھوڑ دے تیل رب تعالیٰ پیدا کر دے وہ میرے رب کی پیدا کی ہوئی وہ ساری چھوڑ دے انہیں ترک کر دے پھر جہاز بھی بنا کے دکھائے اور اڑا کے بھی دکھائے جہاں اڑائے گا وہ فضا پہ میرے رب کی جہاں وہ جناب لینڈ کرے گا یا جہاں پہ رنگ لے گا رنگ بھرے گا وہ زمین بھی میری رب کی کر کے دکھاؤ پھر تم بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خالق کے کائنات کے پیدا کردہ جائے بات میں غور کرتا جائے جیسے جیسے مالک سمجھ دے اسی کے من کرتا جائے بندہ عجیب دماغ ہے تو دوسری قسم کے دلائل دوسری قسم کی گواہی یہ دلائل بھی رب تبارک کو ہوتا ہے گواہی ہیں وہ فی الفس ہوں افلا تو یہ انفوسی دلائل کہتا ہے کیا کہتے ہیں انفوسی دلائل ماں یہ بھی ربت بارے کو ہوتا گواہی ہے ایک ایک بندہ جو ہے اس کا سانس لینا اس کا چلنا پھرنا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا سونا جاگنا یہ سب کا سب جو ہے رب تبارک کو تعالیٰ کے وجود پر یعنی وجود باری تعالیٰ پر اور توحید باری تعالیٰ پر گواہ ہے ایک ایک چیز گواہ ہے چاہے بندہ بولے نہ بولے بندہ کچھ کہے نہ کہے ایک ایک چیز انفسی دلائل انسان کے اندر ایک ایک چیز جو موجود ہے اس کے پھیپھڑے کو غرض کے ہر ایک چیز جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے بھی اور ایک ہی ہے سمجھا آ گیا مسئلہ جی اور تیسری قسم کے دلائل وہ رب تبارک و تعالیٰ نے گواہی جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے گواہی جی انبیاء جی کرام علیہ مساط السلام کی جنہیں وائی کہتے ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں وائی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہام علیہ مساد السلام یہ جو گواہی ہے رفت بارک و تعالیٰ کی یہ وائی کے ذریعہ ہی یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ گواہی رب تبارک و تعالی کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ کی اور دے نبی رہے کون دے رہے ہیں نبی دے رہے ہیں اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی وہ گواہی ہے کہ وہ ربت بارک و تعالیٰ کے حکم سے دے رہے ہیں رب تعلی کے حکم سے گواہی دے رہے ہیں تو اللہ تبارک کے وجود پر اور اس کی توحید پر یہ دلائل جو ہیں اس بنا اس انہی دلائل کو ربت بارکالا کی گواہی کہا, کہا گیا ہے رب تعالیٰ کی گواہی کہا گیا ہے اب یہ ترما سماج فرمائے ربت بارک و تعالیٰ نے رشا فرمایا شاہد اللہ لا الہ الا والملائکہ۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, <سلام> نہیں ہے <سلام> اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. والملائکہ اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں ملائکہ بھی <سلام> <دلازم> گواہی دیتے ہیں ملائکہ کی گواہی دو طرح کی ہے ایک ان کی قولی گواہی ہے ایک ان کی عملی گواہی ہے جی <سلام> اور ان کا وجود خود رفت بار کو تعالیٰ کی توحید پر دال ہے ملائکہ کرام علیہ مساد السلام ہمہ وقت رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی مصروف ہیں رب تعالیٰ کی تسبیح بھی مصروف ہیں سارے فرشتے اور یہ ان کی قولی گواہی ہو گئی لا اللہ واللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہیں، یہ گواہی ہو گئی میں ہیں تو قیامت تک سیدے میں یہ گواہی ہو گئی رقو میں ہیں تو قیامت تک رقو میں ہے یہ گواہی ہو گئی کاد میں قیامت تک کاد میں ہے تو یہ گواہی ہو گئی ان کی تو اس طرح کر کے سارے فرشتے جو ہیں ان سب فرشتوں کا جو ہے وہ سارے کا سارا گواہی دے رہا ہے کہ رب ایک ہے رب ایک ہے اور ان کا عمل جو ہے اللہ اکبر رب تعالیٰ کے حکم کے ایسے پابند ہیں رب تعلی کے حکم کے ایسے پابند ہیں یہ خود نماز پڑھنا یہ عمل ہے ان کا یہ کیا ہے عمل ہے ان کا اور تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا ان کی پابندی کرنا یا فاروس اللہ فارون جو بھی حکمرک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس پر جناب ایسے ایسے عمل کرتے ہیں بالکل بات دائیں بائیں انہیں دیتے تو فرمایا کہ ان کیا عمل بھی گواہی دیتا ہے ان کا قول بھی گواہی دیتا ہے یہ ملائکہ کرام علیہ مساط السلام کی شان ہے آگے, آگے رب تعالیٰ نے ارشان فرمایا والملائکت وول العلم اور اہل علم جو ہیں وہ بھی گوائی دیتے ہیں اہل علم کی گوائی کیا ہے اہل علم میں جو گواہ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم اللہ نبینا وآلہ ساتھ السلام اس زمین پر آکر بحثیت نبیوں نے کیا آپ نے جو گوائی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی اس کے بعد اولا کو ہونے کی تو یہ جو گوائی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حضرت کرام علیہ مساط ان گواہوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے اسی بات کے گواہ ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے خدا ہے اور ایک ہے مزے کے بات دیکھیں سارے نبیوں کا سارے نبیوں نے گواہی دی خدا ہے اور ایک ہے اور سب نبیوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے انہوں نے یہی یہ کہا کہ جبریل کہتے ہیں ہے اور ایک ہے میں بھی کہتا ہوں ہے اور ایک ہے جب بات آئی نا میری آکل سعد السلام کی آپ سے پوچھا انہوں نے ہاں جی ہے میں ہاں ہے ایک ہے میں ایک ہے کیسے پتا میں دیکھ کے آیا ہوں کمال نہیں ہو گئی میں دیکھ کے آیا ہوں ایک ہے دیکھ کیا ہوں ہے اور ایک ہے دونوں چیزوں کی گواہی میری جو ہے یہ اینی گواہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بتائیں بھائی, بھائی مارا یہی وجہ کیا کرد اسلام بھی امام اللہ بیا ٹھہرے خاتم النبیین ٹھہرے سارے نبیوں کی گواہی جو ہے باقی ساری مخلوق کی گواہی جو, جو ہے وہ صرف سمائی گواہی ہے سن کے گواہی دے رہے ہیں رفتار کو تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے اور میرے آقا صلی علی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں اللہ اکبر برادنی ہو گئی کیا شان پائیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حضرات انبیاء کرام علیہ مساط السلام ان کے بعد ان انبیاء کرام علیہ مسات السلام کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ بشمول میرے کریمہ کل شام کے صحابہ سیابکے حضرت سیدنا اللہ ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سہیب رومیوں یا حضرت سیدنا اللہ رضی ردی اللہ تعالیٰ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت رضی اللہ تعالی یہ سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بھی گواہ ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بھی گواہ ہیں تو یہ اور ان کے بعد پھر جناب آ گئے ہمارے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیا ہوں وہ جناب امام ابو حسن ماتری سے لے کر ابو منصور ماتریدی سے لے کر امام ابوالحسن اشری تک اور ان سے پھر آگے چلتا چلتا امام غزالی رحمہ اللہ تک हैं جی हैं کیونکہ جی؟ یہ میں ان اعمہ کے نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے جنہوں نے رب تبارک کو تعالیٰ کی توحید پر کام کیا ہے ان کے دور میں لوگوں نے رب تبارک و کی توحید کا جو ایک معاملہ تھا نا وہی وہ گڑبڑ کر دیا تھا نعوذ باللہ نوزال رب تبارک وطالعہ کی توحید کا جو معاملہ تھا وہی وہ مشکوک کر دیا تھا یہ وہ امہ ہے جنہوں نے رب تبارک و کی توحید کی نموز کا دفاع کیا ہے ہاں امام ابو منصور ماتوری جی ہوں امام ابو اشری ہوں یا پھر جا کے امام حبت اللہ ہوں آگے جا کے, کا, کا, کے, کے سینا جن کو آج ہم نوزال ہو کے کہتے ہیں یہ یہ ان کے نظریات ہیں یہ ان کے نظریات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی سوچ جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہماری غلط نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں نبی جو ہے صرف خبر پہ اعتماعت کر کے بتا رہا ہے اور ہم تو وہ ہیں ہم تو دیکھ کے بتا رہے ہیں بتائیں یار بتائیں دو بندے ہیں کسی جگہ وزڈ کرنے جائیں کسی جگہ وزڈ کرنے جائیں ایک بندہ وہ ہے جو خود دیکھے داخل ہو جائے کہیں جا کے کسی چیز کو دیکھ لے وہ زیادہ جانے گا یا دوسرا بندہ وہ ہے جو کہیں جائے دیکھنے کے لیے اور اسے بنانے والا خود ہی دکھائے اسے بتایا کہ یہ یہ چیزیں یہ یہ چیزیں ہیں میں نے ایسے ایسے پیدا کی ہیں دونوں میں سے علم کس کا مضبوط ہوگا جسے خود وزٹ کروا رہا ہے بندہ اس کا علم مضبوط ہوگا نا اب ان ذلیلوں نے خود دیکھا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ان کے دلائل روز بدلتے رہتے ہیں ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں فلان چیز گول ہے کبھی ان احمکوں کا نظریات ایک جگہ ٹھہر نہیں رہے اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کریم آک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی چیز ایک ہی بولی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے علیہ السلام تک سب کا بیانیہ ایک ہی ہے خطا کیوں نہیں؟, خطا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بنانے والے نے خود ہی نہیں بتایا ہے میں نے ایسے, ایسے بنایا ہے اور یہی مزے کی بات قسم خدا کی آپ حیران ہوں گے آکلام نے رب تعلیم کی بارگاہ میں دعا کی تھی الاشیاء کما مولا مجھے یہ ساری چیزیں ایسے دکھا جیسی ہیں اللہ اکبر بتائیں پھر حضور دعا کریں رب دکھا دے جیسی ہے ویسے دکھا آج ہم ہے نا ہمیں مغالتے لگتے ہیں دور سے آتا ہوا بندہ ہمیں منیب لگتا ہے جب پاس جائے تو ہمیں سویا ہوا میں لگتا ہے ہے یا نہیں اس طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا ہم دور سے کسی کچھ اور سمجھتے ہیں دور سے ہمیں گدھا نظر آتا ہے قریب آ جائے گھوڑا نظر آتا ہے پھر قریب آ جائے تو کوئی اور نظر آتا ہے یا نہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھاتی رہتی نہیں کھاتی رہتی <تصفح> باقی سارے چھوڑے ہیں آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں کس سڑک پہ جا رہے ہوں آپ کو سارا کے پانی پانی دکھائی دے گا ہے دھوکہ یا نہیں ہے لیکن جب ہم پاس پہنچیں گے پانی نظر آئے گا لیکن یہ والا دھوکہ میرے آکل کے ساتھ کبھی نہیں ہوا کیوں میں رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مولا مجھے چیزیں ویسی ہی دکھا جیسی ہیں پانی ہے تو پانی دکھا نہیں ہے تو نہیں ہے تو نہ دکھا جو چیز ہے مجھے وہی دکھا اللہ ہماری نلشیا کمایا جیسی چیزیں ہیں جیسی ان کی حقیقت ہے وہی حقیقت مجھے پیاشکار کرتے بتائیں پھر رب تبارک کو تارا بھی دکھائے میراج کی رات بلائے ابراہیم علیہ السلام کو جب راج ہوا تھا نا اللہ تعالی نے فرمایا خدش آ ہم آفاق میں جو چیزیں ہیں ہم انہیں دکھائیں گے اور یہ ابراہیم علیہ السلام ایک اور جگہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کی چیزیں دکھائی وہ بھی بڑی مزدار بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے مراج کروائے یہ ساری چیزیں دکھائی ساری چیزیں ایک عرشا دکھائی ابراہیم سب کو دیکھ رہے نافرمانی کر رہا ہلاک کر دے رب کے خیر خاص ہلاک کر دے ہلاک کر دیا دیکھا اور یہ بھی کر دے وہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تو روز دیکھتا ہوں انہیں اتنا جلدی جلال میں آ گیا ہے اب اندازہ لگائیں یار حقائق اشیاء کی حقائق کو میرے آکش صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھا اے؟ اے اور اس کے بعد کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اپنے صحابہ کو بیان فرمائی اب جو بھی بندہ واہ کے جتنا قریب ہوتا جائے گا نا ویسے ویسے اس کی رائے پختہ اور اس کا علم مضبوط ہوتا جائے گا اور اس کی عقل اور دنائی جو ہے وہ فہیم ہوتی جائے گی اور جتنا بندہ واحد سے دور ہوتا جائے گا اتنا احمق اور پرلے درجے کا پاگل بنتا جائے گا میرے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری میں نماز, نماز پڑھائی حضور ممبر پہ حضور نے شروع کیا ان چیزوں کے حقائق کے متعلق کہ کیا کیا ہونے والا ہے کیا, کیا کیا ہوگا سارا حضور نے بیان کیا زور تک حضور نے بیان کیا زور کی نماز پڑھائی حضور پھر ممبر پہ کیسا باز ہوگا یار انہیں کام نہیں ہوتا ہوگا زور کی نماز پڑھائی آکلے سامنے پھر ممبر پہ پھر آکل سامنے اصل پڑھائی پھر ممبر پہ آکلے سامنے اس طرح پورے دن میں آکلے سامنے حضور کے شاع فرماتے ہیں مت تک نہ اگر ہوا میں کوئی پرندہ بھی اڑنا تھا نا حضور نے وہ بھی ہمیں بتا دیا وہ بھی ہمیں بتا دیا بتائیں, بتائیں. نے تو پھر اپنے غلاموں کی نگاہوں پہ پر پردے جو پڑے تھے وہ ایسے پردے اتارے قرمان جائیں کے ہیں کیسے جنت کے اندر جنتی ایک دوسرے کے ساتھ مل جڑ رہے تھے مجھے وہ بھی دکھائی دے رہے تھے اور جہنم کے اندر جہنی جو آہ بکا کر رہے تھے وہ بھی دکھائی دے رہے تھے اللہ اللہ اپنی آنکھوں से देख रहा था آپ یار جس محبوب کے غلام غلطی نہیں کھاتے جنتی جنت میں کب جائیں گے جہنمی جہنم میں کب جائیں گے وہ غلام یہی صبح بیٹھے دیکھتے ہیں سارا اللہ کمایا یہ دعا کیا کریں رب کی بارگاہ میں آج یہی وجہ مولوں کو پیروں کو فتنوں کی سمجھ نہیں آتی فتنوں کی رو میں بہ رہے ہیں فطروں کی روح میں بہ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی اور یہ دعا کیا کرو مولا جیسی شے ہے اگر وہ فتنہ ہے تو مجھے بتا دے یہ فتنہ ہے تاکہ میں اس سے بچ سکوں اگر ہدایت ہے تو مجھے بتا دے کہیں یہ رہو میں ہدایت کو ترک کر بیٹھوں یہ اتنی بڑی دعا میں کہتا ہوں قسم خدا کی اسی دعا میں اگر آ کر سامنے یہ دعا ہے اللہ ہمارے شیٰ کما ہی مولا مجھے چیزیں دکھا جیسی ہیں ویسے پہچانوں میں, میں میں کہتا ہوں اگر یہی اسی کا علم اگر لوگوں کو آ جائے نا کوئی بھی یہاں گمراہ نہ رہے کوئی بھی یہاں دین نہ رہے کوئی بندہ یہاں لیبرل نہ رہے کوئی بندہ یہاں سیکولر نہ رہے کوئی بندہ یہاں نائچ نہ رہے کوئی بھی بندہ یہاں پہ مولوی اور پیر کو خدا مان کے اسی کی عبادت کی دعوت نہ دے یہاں سارے کے سارے رب تبارک وتعالیٰ کی دین کی طرف لگ جائیں یہ اتنی بڑی دعا ہے اس کے معانی مفاہیم سارا علم میں موجود ہے بے شک اور امام حسن بصری فرماتے ہیں جب فتنہ آتا ہے نا جب فتنہ آتا ہے میں عالم پہچان جاتا ہے اور باقی جو عوام ہیں جاہل ہیں انہیں تب پتہ جب کے چلا جائے تب پتہ چلتا ہے جب آ کے چلا جائے اس کی وجہ کیا ہے انہیں ادراک نہیں ہوتا انہیں فام نہیں ہوتا آج مولوی بھی ڈوبے ہوئے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے مولوی عالم نہیں ہے ایسے ہی نہ روٹی کو پھانسی دی ہوئی انہوں نے اور کچھ بھی نہیں ہے ہے یا نہیں ایسا تو یہ ذہن میں رہے یہ دعا مانگا کرے مولا جیسی ہے مجھے ویسی دکھا جیسی ہے مجھے ویسی دکھا آج لوگوں کو گمراہ کیے نہیں کیے انہوں نے ریاست مدینہ کے نعرے لگائے آشکان رسول ساتھ مل گئے بعد میں انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور گاڑی جا روکی اسرائیل کے دروازے پہ نعرے لگائے تھے مدینے کے لیکن سواری روکی وہاں ابھی اس کے ماننے والے اتنے پاگل ہو چکے ہیں رات ایک ویڈیو آئی ہے وہ شاید دیکھیں آپ بھی اپنے گروپ میں نے نے ہے ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے خان صاحب سے اتنا پیار ہے کہ میں اس کا ٹٹی پخانہ بھی کھانے کو تیار ہوں یا وہ بھی کھانے کو تیار ہے ہمیں تو وہ بھی پسند ہے بتائیں بات کہاں تک جا رکی ہے اگر یہ ہم دعا کیا کرتے رب کی بارگاہ میں مولا جیسی چیزیں ہیں ویسی دکھا اگر وہ اسرائیلی ہے تو ہمیں اسرائیلی دکھا اگر وہ تیرے محبوب کا غلام ہے تو ہمیں ویسا ہی دکھا دے تو بتائیں آج یہ اتنی گمرائی پھیلتی یہ سارا پھیلا اس لیے ہے کہ ہمیں اشیاء کی ان کی حقیقتیں واضح نہیں ہیں ہم پر ہم چور کو آج جو علماء حق ہیں وہ حق بات کہتے ہیں ان کی طرف ہم آتے نہیں اور جو چور چور ہیں نعرے لگاتے ہیں صرف بھاگ بھاگ کے لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں بھاگ بھاگ کے لوگ ان کے فالور بن رہے ہیں یہ تباہی ہوئی ہے نا جی اشیاء کی حقیقت اور ان کی مارفت نہیں ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایا جی دیکھیں العلم اور احل علم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ اکبر یہ رب کی گواہی اتنی بڑی گواہی ہے رب کی گواہی اور یہ توحید کی گواہی ہے آج جو بندہ جو ہے نوزہ رب تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دی جائیں اور اسے کچھ بھی نہ ہو اس کے گھر کے سامنے مندر ہو وہاں پوجا کی جاتی ہے یہ رب کو گالیاں دینا ہے اور اسے کچھ بھی نہ ہو دینے والا رب یہ کہ مجھے فلاں کا کرم ہو گیا تو بتائے بارک و تعالیٰ کی بےد بھی نہیں ہے تو اور کیا ہے رب تعلی کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے تو یہ چیزیں تو ربت بارک و تعالیٰ نے علم جو ہیں علماء یہ بھی میری گواہی دیتے ہیں اور یہ قیامت تک دیتے رہیں گے آج اس مولوی کو رب رفتالا کی توحید کا مسئلہ ہی سمجھنا ہے اور وہ لوگوں کو بیان ہی نہ کرے تو وہ بتائیں احل علم میں کہاں آتا ہے وہ اور اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آ گیا اللہ اکبر جہاں ربتبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کی بات کی ہے نا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یار علما بھی میری گواہی دیتے ہیں علما بھی گواہی دیتے, دیتے ہیں اس سے علما بھی شان ظاہر ہوئی ہے نہیں ہوئی یار رفتال میں گواہ دیتا ہوں علما بھی گواہی دیتے ہیں کیا مطلب یار اس سے علماء کی عظمت اور شان واضح ہو گئی ربتبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو اتنی قدر دی ہے ان کی تحریروں کو اتنی قدر دی ہے ان کی تقریریں جو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دفاع میں ہیں ان کو اللہ تعالی نے اتنی قدر دی ہے اپنی واہی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ان کی گواہی کا بھی ذکر کیا رب نے ارشان اللہ اللہ تعالی نے اللہ اکبر کستے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو گواہی ہے نا رب تعالیٰ کے ایک ہونے کی اس کی توحید کی اس کے وجود میں یہ گواہی اللہ تبارک انصاف کو قائم کرتے ہوئے اللہ یہ پہ کو تاریخ کی گئی ہے نسارا کا یہ نظریہ کفارہ جو ہے وہ انتہائی نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے جتنے بھی نصارہ ہیں ان کے جتنے بھی گنا ہیں ان کے نظریہ نا ان کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی سزا عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اور سارے نصارہ کے لیے رب نے سارا واجب کر دی ہے اب کوئی بھی نسلانی جہنم نہیں جا سکتا جیسے ہمارے عاشق رسول نہیں جا سکتے ہمارے دور کے سستے یہ یہ بھی کہتے ہیں نا مجھے دیش کے جہنم کو پسینہ چڑھا ہوا ہے وہ اتنا ڈاؤن ہے یار اتنا بدماش ہے تم دیش کے جہنم کو پسینہ آ گیا یہ نہیں ایسا تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ ان کا یہ نظریہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں انصاف سے کام لینے والا ہوں قائمم بالکس میں تو انصاف کو قائم کرنے والا ہوں بندوں سے میرا مطالبہ یہی ہے وہ بھی انصاف سے کام لیں تو پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کی سزا اپنے پاک پیغمبر عیس علیہ اللہ کو دے دوں آج بھی ان کے ہاں پادری جو ہے نا ان کو جا کے پیسے دیں اور رسید لے لیں وہ رسید سنبھال لیں قیامت مت والے دن وہ رسید آپ دکھائیں اور آپ بچ جائیں گے عذاب سے کہ ہم نے پادری کو پیسے دیے تھے وہ پادری نوز بلّہ عیسی علیہ السلام کا نائب بن کے ان سے رجسٹری وصول کرتا ہے ان سے منتھلیاں وصول کرتا ہے اب اس نے اپنی پیمنٹ کر دی ہے اب یہ جہنم سے آزاد ہے اب اس کی سزا جو ہے گناہ وہ سارے عیسی علیہ السلام کے کھاتے میں اور یہ بندہ بخشا دیا ہے نوز باللہ منزل کیا کمینہ نہ ان کا رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قائم بالقس میں با گوائی جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے ان مطابق ہے لا الہ الا حوال عزیز الحکیم میں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جو غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے بس میں وہی الہ ہے وہی علویت کے استقاق رکھنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنی کی توفیق ادا کریں